بس اللہ وص اللہ و رحمتہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکشہ موجود تمام برادران اور باقی سلامتیں اور ساتھی انواع والاہ اور باقی تمام خورآ رمی سامین سب کو سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے دس کتاب دولت شری میں سے اوراد خمشاہ میں ہیں اور اس میں عوراد خمساہ کا درج نمبر ستارہ ہیں اور مجموعی طور پر دعوت کا نوے ہیں درست نمبر نوے ہیں نائنٹی نمبر پہ پہنچا ہے الحمدللہ اور راز خمس میں سے اس مبارک جملے تک پہنچا ہوا ہے کہ یو ہی و تو واہی اللہ یا موۃ تو وحوالا دل خیر واہ ولا کلِ اس مبارک میں اللہ چونکہ آزاد کرامی یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جتنے بھی اورات ہیں دعائیں ہیں یہ اورات جو ہیں دعا ہیں یہ اورات جو ہمارا عقیدہ بھی ہے ان اورات میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی آصما الحسنہ اللہ کے صفات کو وصلے دعا کرا دیا گیا ہے ہاں ان و صفات کو نام لے کر ہم اللہ سے وسلے سے دعا کرتے ہیں اپنے ہاتھ جاتی کے لیے تو یہ آسماء الحصنہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں تو یہ ہماری ایمان اپنی اس مبارک دعاؤں میں دعا کے ذریعے سے اللہ سے حاجتیں ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں اللہ کے صفات کے بارے میں ہمارے عقائد بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہے یہ تمام دعائیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے ہمارے عقائد ہیں ہمارا مضبوط اور مستحکم اس پاک مسئلہ کے اللہ کے بارے میں نورانی عقائد کو بھی واضح کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی بھی کرتے ہیں تو یہ آنے والی کلمات بھی جو ہے اس جو جملات تھا لا الہ الا اللہ لا اللہ عدم اللہ شریک یہ تو اے نہ توحید ہے اے نِ ایمان ہے ہاں جی اس کلم کے اقرار کے بغیر تو کوئی مسلمان ہوتا نہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کلم توحید کا جو ہے اقرار بند مومن سے سب سے زیادہ پسندیدہ دعاؤ میں سے کہ اللہ چاہتے مومن معاہد ہو اللہ کے سوا کسی کی کے پرستش نہ کریں اللہ کے سوا کسی کی کے سامنے نہ جھکیں اور ساتھ ہی لاہ الملک و لہ الحم یہ جملہ بھی آپ نے پڑھ لیا تمام بادشاہت اس کائنات کی حاکمیت اعلیٰ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے بند مومن کا یہ عقیدہ ہے ہاں جی اس پوری کائنات کا بادشاہ حقیقی اس پوری کائنات کی ملک و ملکوط ہاں جی جس کو چاہیں تو تن ملک کا منتشاء ملک میں منتشاع یہ ہے قرآن آیت ہے اور ہمارا عاقدہ جو کہ ان دعاؤں میں ان طاعت وہ بیان فرمایا ہے کہ لہ الملک تمام بادشاہ صرف اور صرف اسی ذات کے لیے حاصل ہے ولہ الحمد جب ہر چیز کا مالک وہی ہے رازق وہی ہے رب وہی ہے الحد اللہ شریک بادشاہ ہیں تو حمد بھی وہی وہی ذات حمد کے لائق ہے وہی ذات جو ہے کے لائق ہے اسی کی جو ہے کی جائے اسی کی ثنا کی جائے ہم ہاں مومن جو ہے انصاف یہی ہیں انصاف کا تاز ہے اسی کا جو ہے جس کا کھاتا ہے اسی کا گائے جب سب کچھ اللہ کا کھاتا ہے اور نعمتیں رزق اللہ دے رہا ہے تو یقینی بات ہے ہمد بھی تعریف بھی اسی کی, کی جائے اسے اسی سلسلہ آگے والاتے ہوئے یو ہی و یومت ہاں جی واہ لا یمود جو ہے ہم آگے پڑھ رہے ہیں یہ مبارک کلمہ جو ہے یوہی و و ویمی تو مود بخیر واہ شہ اس مبارک دیوالت میں جو ہے یوہی <تصفح> جو ہے اللہ تعالیٰ کے بن فرمائے یوہی و یومی تو یو ہی حیا سے آہیا یوہی سے یہ لبس ہے اور امات یومی تو سے دونوں لبس ہے تو یہی جو ہے بنا الحیات سے اس لبس کا لوگ بھی یہ کریں یہ حیات سے اور جد الموت ہے یہی جو ہے یہ حیات کے لفظ سے اس کا مادہ اور موت کا ضد ہے ہاں جی موت اور حیات یہ دو آپس میں ضد لبس ہے موت یعنی روح کا نکل جانا جسم سے الگ ہو جانا یا عدم کے معنی میں حیات جو ہے زندگی کے معنی میں ہاں جی موت کے مدد مقابل ہے وحی جو ہے جد المعت ہے حیا یعنی مردے کا زندہ ذات وہ ذات جو حیات کے ساتھ ہے زندگی کے ساتھ ہے تو حیا و حیا ہاں جی اس میں اکثر اتقام کے ساتھ پڑھتے ہیں حیا اور پھر جمع میں یہ حیو محبہ پڑھتے ہیں تو المہیا مَ المبنان حیات سے تغل محیہ یا مماتی یعنی اے اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا ان معنی میں تو حیات جو ہے زندگی کے معنی میں اب یوں ہی آج کے ترجمہ جو آج کا میرے یوں ہی وہ ذات زندگی دیتا ہے ہر شے کو ہے نی یعنی زندگی دیتا ہے حیات دیتا ہے ہر شے کو یعنی کائنات کو اللہ خود کے علاوہ کائنات کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ ہی نے زندگی دیا ہے وہی ذات زندگی دیتا ہے اور وہی ذات زندگی دیتا رہتا ہے و امی اور وہی ذات ہر شے کو موت دیتا ہے ہاں جی موت بھی ہر شے دیتا ہے روح اسی نے پھونکا وہی ذات ہی روح کو جدا کر لیتے ہیں جان کے وجود سے ہاں جی دوسروں کے لیے وہ حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے لیکن وہ ذات خود کیسی ذات ہے <تصفيق> وہ واہین اللہ یم وہ ذات خود تو ایسے پاک ذات ہے وہ ہمیشہ سے ازل سے زندہ ہے اور ابھ تک زندہ رہے گا ہاں یہ ہے ساٮٔ حیات ہیں لا مدو اس کے لیے موت کا تصور ہی نہیں وہ کبھی بھی نہیں مارے گا وہ ازل سے ساٮٔ حیات سے زندہ ہے اب تک وہ زندہ رہے گا نہ اس کی حیات کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ اس کی زندگی کے بقا کے لیے کوئی زندگی انتہا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ساو حیات ہے. ہمیشہ صاحب حیات ہے. حیات رہے گا موت اس کا اس کے درگاہ میں موت کا تصور ہی نہیں ہے اور موت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے है? اور یہی صفات پاک پاکزان نے اپنے لے بیان اور میقن پاکیاتوں میں بھی ہاں تو اللہ تعالیٰ یا ہی وا وا یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو زندہ کرتا ہے زندگی بجتا ہے موت دیتا ہے اور وہ ذات مقدس زندہ ہے اور کبھی بھی اسے موت نہیں آتی یہ اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس سلسلے میں قرآن پاک میں سینکڑوں آیات موجود ہے صرف دو تین آیات میں آپوں کو بیان کر ہوں ایک سوری آراف آیت نمبر اٹھاون ایک سو اٹھاون میں ہے اللہ خود فرماتے لا الہ اللہ ہو اس پاک ذات کے سوا کوئی معبود نہیں یو ہی و یومیت و قرآن آیت وہ ذات جو ہر شے کو حیات دیتا ہے زندگی بخشہ و یمی اور موت دیتا ہے فآمن فا نب اللہ و رسول پس اے لوگوں اس اللہ پر جو موت و حیات اس کے دست قدرت نہیں اسی پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس طرح دوسری آیت جو ہے ہاں جی سورہ یونو شاید نمبر آر چھپن میں ہے اور فرما اللہ تعالیٰ رومت ہے وہ وا یو ہی وَا و یو و تو لر جون وہی پاغذات ہیں جو ہر شے کو زندگی بجتا ہے یوں زندگی واشتہ و یومی تو موت دیتا ہے وہ لہ تر جون اور اسی پاک ذات کی طرف ہی تم سب کو پلٹائے جاؤ گے ہاں جی موت کے بعد اور کل قیمت میں بھی جب اٹھانے کے بعد اسی پاک کی طرف ہی ہر شے کو پلٹائے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایسی صفات یوں و یمیت کو اپنے دعا میں ذکر کرنے اور لیں اور ہمارے ولجی میرا لبن کے مقابلے میں اپنے اللہ کی معروفی کرنے اور ان میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ ولجی یوں ومی تو یوں الجی و یمیتو تو و, نی و نی میرا اللہ تو وہ ہے جن جو مجھے موت دیتا اور مجھے زندگی دیتا ہے اور میرے موت اور حیات اس پاک ذات کے دستک قدرت میں ہیں ہاں اور بھی آ جاتے ہیں ضلع امن ویسکینی وہی اللہ تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے ہاں جی اور وہی اللہ ہے جو مجھے وہی دامر استفاء و یشوینی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے ولز عدما یافر اللہ خطیٰۃ وہی اللہ تو ہے واہم فرماتے ہیں جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو بہت دے تو جان گرامی وہی اس اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک یہ ہے کائنات کہ ہر شے کو حیات دینا اور ہر شے کو موت دینا یہ اللہ کی دست قدرت میں ہے اور وہی اللہ ہر شے کو موت اور حیات دیتا ہے اشتہ سرم آئے نمبر تیس میں اللہ فرماتے اللہ الزی اللہ تو وہ پاغذات تھے خلا حکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا سمہ رضا کا کم پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا سمہ یمی تو پھر وہی اللہ جو تمہیں اسی دنیا میں زندگی میں موت دیتا ہے سمہ یوہی کو پھر کل جو ہے قیامت میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا تو میری موت اور حیات ہماری رضی ہر چیز اسی پاک ذات کے دست قدرت میں ہے اس طرح سورہ بقر نمبر اٹھائیس میں اللہ فرماتا ہے کہی ہو تک حرون بلۂ وکن تم امواتََ خواہ کم اے انسان تم کیوں کر اللہ کے مشکو تم کیسے اور کیوں کر اللہ کا کفر کرتے ہو جب وہ کن تمہارے جب جبکہ تم موت کی حالت میں تھے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا اس کائنات کے اندر ہاں جی فاہی حکوم پر اس نے تمہیں زندگی دے دیا اس نے تمہیں جو ہے وجود بخشا اور تمہیں حیات دے دیا تو نے گرمی پوری کائنات کے ہر شے کو اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے حیات بخشا ہیں اور وہی پاکزاد ہر شے کو زندگی دینے والی ذات ہے. ہاں جی اس کائنات کی جو ہے حیات اس کائنات کی رونق ہاں جی اللہ تعالیٰ کی اسی صفت حیات سے وہ خود صاب حیات ہے اور وہ ہر شے کو حیات دیتا ہے کائنات آپ اور میری زندگی کے رونق بھی یہی زندگی تو ہے یہی حیات تو ہے کہ ہم زندہ ہیں یہ زندگی جو ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے ہاں اس لئے وہ جب چاہیں ہم سے چھین لیتے ہیں چھیننے کے بعد دیکھو ہم کہ نہ عجیب سے کیفیت اگر ہم سوچیں ہم پر تاریخ ہوتی ہے وہ تمام رشتہ داران وہ تمام دو باپ، وہ تمام خواہش قاری قریط ترین خواہش قاری ماں باپ جو آپ کے بغیر وہ ایک لمحہ کے لیے انہیں سکون نہیں ہے اور آپ کے لیے ماں باپ لمحہ کے لیے ان کے بغیر آپ کے لیے آپ, کے لئے آپ کے لئے زندگی تاریخ ہے لیکن ہم پر جب موت ہوتی ہے تو سب فوراً کہتے ہیں بھئی اس کو جلدی دفن بعد بدبو آ رہا ہے جیسا ابھی تک خوشبو آ رہا اس کے بغیر آپ کو چین نہیں سے موت آنے کے بعد بولتے ہیں بعض بو آس جلدی دخل کرو تو آزان گرہ سب سے عظیم نعمت جو اللہ نے موجودات کو دیا ہے ہم انسانوں کو دیا ہے ہر شے کو دیا ہے وہ حیات ہے زندگی ہے اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت تو ہو نہیں سکتا تو یہ تمام خیرات کے سچ چسماں ہمارے حیات ہے اور ہمارے حیات اللہ پاک دس قدرت میں ہے وہ جب چاہے ہمیں حیات دے دیتا جب چین شن لیتا ہے یو ہی و مید و اللہ موتھاج اور اللہ تعالی کے حیات کے بارے میں ہمارے فلاح المومن میں بھی جوشن کبیر ہے یہ دعا بہت ہی عظیم دعا ہے زین گرامی ایک ہزار اللہ تعالیٰ کے اسما الوز سے جس طرح عادث میں آیا یہ دعا جنگ خندق کے دن جو ہے الجبری امین کے دن سے اللہ کے پیارے نبی پر نازل ہوا ہے اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا پڑھا جس دن رات کو آپ نے یہ دعا پڑھا صبح دشمن جو ہے ایسی طوفانی ہوا آیا اس ہوا کی وجہ سے وہ بارش طوفانی ہوا ان تو کفار کے سارے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے ہاتھ ہاتھ میں جو سالن تھے وہ بھی گر گئے ان کے اونٹ سارے جو ہے جھواری بھاگ گئے میدان سے اور رسی کاٹ کے تو اس پر ابو صفیان نے اعلان کیا اب ہم اس میدان میں نہیں جھیلیں گے ہم واپس چلے جائیں گے بول کے میدان جہاں چھوڑ کے ایک مہینہ معاشرہ رہنے کے بعد جو ہے وہ لوگ ذلیل وخار ہو کے واپس چلے گئے تو یہ دعا جوشن کبیر پیارے نبی نے رات کو اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوا جی من کے توسط سے پیارے نبی نے یہ دعا پڑھا تو یہ دعا بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار اصم میں سے 100 اس میں بن ہے فصلیں ان میں جو نمبر ستر میں ہاں جی اللہ تعالیٰ اپنی حیات کے بارے میں بیان فرماتا ہے اس کے حیات کے سے بڑا ایمان افسوس جڑ ہے چونکہ دعا کی شکل میں ہیں اللہ کو دعا یا میں پیارے نبی اللہ کو پکارتے ہوئے فرمارے ہیں اللہ کے اس میں حی سے متمسک ہو کر فرماتے ہیں یا حی جن قبل قبلق الحجین اے وہ عظیم ذات جو صاب حیات زندہ ہر چیز کو زندگی بہنے سے پہلے یا صابح حیات کل الحین ہر صاب حیات سے پہلے کیونکہ ائنات میں ہر شیخ نے خود حیات باشین تو سب سے پہلے اللہ ہی کی ذات ہے یا کل الحین یہ وہ صاحب حیات حسین جو ہر شے کے حیات سے پہلے آپ صابح حیات تھے آپ زندہ تھے ہر کسی بھی شے کو زندگی ملنے سے پہلے آپ ہی کو زندہ آپ چاہو ہی جو ہے صابح حیات تھے یا حین باد الظیم ذات جو سب زندہ رہیں گے ہر شے ہر صابح حیات کے بعد یعنی کائنات کے ہر شے کو فنا ہے ہر شے کے لیے موت آتے ہے لیکن ایک واحد ذات اللہ جس کے لیے موت کا تصور نہیں ہے یا حذی وہ اے صاحب اے وہ صاحب حیات حسین لے سے کمی سے لی جیسے کوئی صاحب حیات اس کائنات میں نہیں ہے کیونکہ اللہ کی حیات ذاتی ہے ہر شے کو جو حیات باشیہ اللہ نے باشا ہے اللہ کو کسی نے حیات نہیں باشا زندگی نہیں باشا وہ اللہ بھی بزات اور بذاتی ہی صاحب حیات ہے اس کی حیات اپنی ذات ہے جیسا اس کی باقی تمام صفات بھی اس کی اپنی ذاتی ہیں اس کا علم اس کے قدرت اس کے راز مالک ہے سب اس کے ذاتی کسی نے اس کو قدرت نہیں بھاشا کسی نے اس کو علم نہیں بھاشا وہ ازل سے صاحب علم تک صاحب علم رہے گا اس طرح حیات بھی یا صاحب حیات ذات لاشار کو حین اس کے حیات میں کوئی شریک نہیں ہے کیونکہ باقی سب کے حیات اللہ نے بھاشا ہے اللہ کا کسی نے حیات نہیں بھاشا اس کے حیات میں کوئی جو ہے شریک نہیں یاہ لذیح لا یاج ال <سؤال> اے وہ صاحب حیات ذات کہ لایاحتاج جو محتاج نے کسی بھی صحاب حیات کا ہاں جی وہ اپنے نہ حیات میں کسی اور حیات صاب حیات کا محتاج ہیں۔ اور نہ کسی اور چیز میں اللہ کسی چیز کا محتاج ہے وہ بے نیازم الق ہے یا ہی الزی یمی تو کل اے وہ صاحب حیات ذات یمی تو جو موت دیتا ہے پناہ کر دیتا ہے کلین ہر صحاب حیات کو سب کے روح نکلنے والا سب کو حیات سے چھیننے والا بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے یاہین الزیحر جو کلحین اے وہ صحاب حیات ہستی جو رزق عطا فرماتے ہر صاب حیات کو ہر صاحب کلحین ہر صاب حیات کو رزق دینے والا اس کو بقا بہنے والا اس کو زندگی دینے والا وہی پاک یا یاہین لم یریسن حیات منہین اے وہ صاب ح حیات ذات جس نے حیات کو کسی سے ارس میں نہیں لیا کسی نے اللہ کو حیات عطا نہیں کیا منہ کسی بھی حصاب حیات سے یا حی النزی اے وہ صاب حیات زاد یہ علم ہوتا جو مردوں کو زندگی بخشتا ہے یا حی یا قیوں اے وہ ہمیشہ سے صاب حیات حیات یا یاقیوں اور اس کائنات کے ہرشے کو ہاں جی قوام اور دوام اور ذات بخشنے والی ذات کائنات کے عرشے اللہ ہی سے قائم ہے ہاں جی وہ کسی سے قائم نہیں وہ بھی ذاتی ہی قائم ہے تاخن توانا ناؤ ایسے عظیمزاد جس کو اون ایسی حیات کائنات کے عرش صاحب حیاتوں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نیند آتی ہے کم از کم ہاں جی اس کی غفلت لیکن اللہ وہ ذات صاحب حیات ہونے کے ساتھ ساتھ کہنے کے حرشی قوام اور دوام بھی اسی ذات کے ساتھ ہے اور نہ اسے کوئی نیند آتے اللہ تعاخن تو نہ اون آتے ولا نو بلکہ وہ ازل سے صاحب حیات اور اب تک صابح حیات رہے گا تو یہ مقدس نام میں اذان ہم اپنے اتوار کے اندر یو ہی و یمید اللہ تعالیٰ کے ہاں جی اس کائنات انعات ہر شیخ و حیات اللہ سے اور ہر شیخ و موت بھی اللہ سے وحی اللہ موت اور وہ پاک ذات ہے اس کے لیے ہاں کبھی بھی اس کے لیے موت نہیں نہ صرف موت نہیں آتی موت کا بھائی نیند ہے نیند بھی نہیں آتی ہے نیند کی ابتدا جو ہے کم ترین میں پہلو اور اون ہے ہاں جی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی وہ ایک لمحہ کے بل اس کے درگاہ میں غفلت کا تصور ممکن اگر اللہ کے لئے سینا بھی آ گیا اون بھی آ گیا یہ کائنات اس لمحے میں دڑم گر جاتے ہیں اور وہ میں توا برباد ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے عظیم ذات سے ہم اس مبارک دعا میں متوسل ہو جاتے ہیں میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو دل و جان سے پڑھنے کی توفیعت